اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے واقعے کو قرآن پاک میں بہترین واقعہ بیان فرمایا بہترین واقعہ بیان کریں گے بہترین قصہ بیان کریں گے یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہترین واقعے کے طور پہ بہترین قصے کے طور پہ بیان کیا گیا اس واقعے میں کیا ہے کہ یوسف علیہ سلاۃ وسلام کی سیرت بڑی خوبصورت سیرت ہے آپ کے واقعات بڑے حسین واقعات ہیں وہ واقعات ہیں کیا ان واقعات کے اندر آپ کا تقوی بھی ہے کہ زلیخا نے آپ کو گنا کی دعوت دی آپ اس سے بچ گئے اس واقعے کے اندر آپ کا افو درگزر بھی ہے کہ بھائیوں نے آپ پر زیادتی کی آپ نے انہیں معاف کر دیا اس واقعے کے اندر آپ کی دانش بھی ہے کہ آپ کو حکومت کے اندر خزانہ سپرد کیا گیا آپ نے امانتداری کا مظاہرہ کیا اور ملک کو بہترین انداز میں چلایا لیکن انہیں واقعات کے اندر ایک واقعہ اور بھی ہے. اور وہ بھی اسی خوبصورت ترین واقعے کا حصہ ہے احسن القصص کا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ سلات وسلام کو جیل میں ڈالا گیا تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام کے ساتھ دو قیدی اور تھے اور وہ دونوں قیدی کافر تھے دو قیدی اور تھے اور وہ دونوں قیدی کافر تھے یوسف علیہ سلاد وسلام جیل میں ہیں آپ نے جیل کے اندر بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان دونوں کو توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت رشاد فرمائی یہ اسی خوبصورت واقعے کا حصہ ہے کہ جیل میں ہیں اور ظلمن جیل میں ہے آپ زیادتی کی گئی آپ ظلم کیا گیا آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالی کی عبادت و بندگی بھی باقی ہے نیکی کی دعوت کا کام بھی باقی ہے اور اسی سنت یوسفی علیہ صلاط و سلام پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی جیل خانہ جات کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے